پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کے کی طرف ناؤ پہنچتی ان کو اوپری سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنی لگا بولے ڈر یہ ناؤ ہم قوم لوت کی طرف بھیجے گئے